السلام علیکم اس اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام آ چکے ہیں آما والے تمام ساتھی آ چکے ہیں کے اوپر دیکھیے اسکائپ کے اوپر بھی وائس ہوتی ہے سے شور <teapt> <Dendeu انت> <yes> <Intro> ایک منٹ ہے الله اكبر الله رب لا اله الا الله بسم اللہ الرحمن الرحیم سر کے حوالے سے مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں نے جو آپ کو دیا گیا تھا جو آپ کو سبق دیا گیا تھا وہ آپ لوگوں نے یاد کر لیا جو سبق آپ کو دیا گیا تھا وہ آپ لوگوں نے یاد کیا کہ نہیں یاد کیا میں نے کہا تھا گردانے یاد کرنی ہے اور اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے گردانے اور ساتھ ترجمہ اب چلتے ہیں آگے فائدے کے اندر آ جاتے ہیں فائدہ ترجمہ بھی ساتھ یاد کریں نا ٹھیک ہے نا ترجمہ بھی یاد کریں یہ لفظ ترجمہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ترجمہ ترجمہ لفظ نہیں ہے ٹھیک ہے ترجمہ ترجمہ لفظ نہیں سیکھے عمومی طور پر لوگ ترجمہ کہتے ہیں ہاں ترجمہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سب کے اندر ہی آئے گا جی ترجمہ اب آ جائیں فائدے کی طرف ماضی کے سیگا واحد مذکر غائب کے آخر میں اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ گردانے بنتی کیسے ہیں گردانے بنتی کیسے ہیں یہ اب بتایا جا رہا ہے تو گردانے بنتی کیسے ہیں یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہتے یہ ہیں کہ ماضی کے سیگا واحد مذکر غائب کے آخر میں الف بڑھا دینے سے مذکر غائب بن جاتا ہے جیسے فعلا واحد مذکر غائب تھا نا فا پہلا سیگا جو تھا فعلا اس کے آخر میں الف بڑھا دیں گے تو کیا بن جائے گا فعلا یعنی تسنیا بن گئے دو بن گئے دو بن گئے اور اگر جمع بنانی ہے تو جمع کیسے بنائیں گے کہتے ہیں کہ فعلا کے آخر میں آپ کیا کرو واؤ لگاؤ واؤ لگاؤ اور واؤ سے پہلے پیش لگا دو واؤ سے پہلے پیش لگا دو تو یہ جمع مذکر غائب بن جائے گا جمع مذکر غائب بن جائے گا جیسے فعالو دیکھیں فعلا تھا نا فعال تھا اس کے آخر میں واؤ لگایا اور واؤ اپنے سے قبل जम्मा چاہتا ہے واؤ اپنے से ماں کا क्या کے کیا چاہتا ہے है چاہتا ہے وہ کہتا ہے میرے لیے آئیڈیل سچویشن کیا ہے میری آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ میں جب موجود ہوں نا تو مجھ سے پہلے چیز ہونی چاہیے وہ ضمہ ہونی چاہیے है جو ہے ٹھیک ہے جیسے یا ہے یا اپنے یا کی آئیڈیل سچویشن کیا ہوتی ہے یا کہتی ہے کہ جی مجھ سے پہلے لاؤ واؤ آ جائے تو وہ کہتا ہے میری آئیڈیا سچویشن کیا ہے کہ مجھ سے پہلے جمع لاؤ تو آخر میں واؤ لگاؤ اور واؤ سے پہلے زما لگا دو تو کیا بن جائے گا فعلو فا یہ تو ہوگی فعلا فعلا فعلو واحد غائب, غائب جمع مذکر غائب اب ہم آتے ہیں واحد مونس غائب کی طرف واحد مونس غائب کی طرف کہ واحد مونس غائب, کی واحد مونس غائب کیسے بنتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ اسی فعلہ کے آخر میں نا تا ساکن بڑھا دینے سے واحد مونس غائب بن جاتی ہے تا ساکن تو فعال تھا تو تاساکن آگے بڑھا دیں تو کیا بن جائے گا فعالت فعالت یہ واحد مون ثائب کا بن جائے گا اور اگر اس فعال کے آخر میں تا اور الف بڑھا دیں فعلا کے آخر میں تا اور الف لگا دیں اسے اس مونس غائب بن جاتا ہے جیسے کہ دیکھیں فعلتا فعلتا تا الف لگا دی تو کیا بن گیا فعلتا اب کیا ہوا یہ کتنے سیگے بن گئے پانچ سیگے بن گئے یہ بن گئے پانچ سیگے جب یہ پانچ سیگے بن گئے تو اب اب یاد رکھیں کہ جتنی بھی عربی کے اندر جتنی بھی آئیں گی گردانے وغیرہ جتنے بھی سیگے یعنی جو مستر ہوں گے ان سب کے جو پہلے پانچ سیگے ہوں گے وہاں پر یہی کام چل رہا ہوگا کہتے ہیں یہی عمل ہر ماضی میں کرو جیسے ایج تاناب عج تانا با, با یہ ایک ماضی کا سیگا ہے اب اس سے آپ نے کیا بنانا ہے اسے اس تسنیاں بنانی ہے جمع بنانی ہے واحد مونسرائب بنانا ہے تسنیا مونسرائب بنانا ہے تو کیا کرو اج تنابا کے آخر میں الف لگا دو تو کیا بن جائے گا تسمیہ مزکر غائب عج تانبا اگر واؤ اور واؤ سے پہلے زماں لگا دو تو کیا بن جائے گا جمع مذکر غائب تو کیا پڑھیں گے عج تنابو اور عج با کے آخر میں تا ساکن لگا دو تو کیا بن جائے گا عج تنا بت یعنی واحد مونناس غائب اور اگر تا اور الف لگا دو تو کیا بن جائے گا عج بتا تو یہ عمل ہر اس میں کریں گے تو یہی کام چل رہا ہوگا دیکھیں ایک آپ نے ٹھیک ہے نا ایک گر سیکھ لیا کہ بھائی آپ کو جتنے بھی عربی کے اندر ماضی کے جو پانچ سیگے آئیں گے نا وہ سارے ایسے ہی ہوں گے سارا کام کیا لفٹ لگائیں گے لگائیں گے, لگائیں, گے, لگائیں گے یہ ہر چیز میں ہو رہا ہوگا. اب جتنے لاکھوں مسلوں کے سمجھ گئے بات کو تو کام تو بڑا سان کام ہے مشکل تو ہے ہی نہیں ہے بالکل اس لیے کہا تھا پیٹرن یاد کرنا ہے ایک پیٹرن یاد کریں گے اس پیٹرن کے اوپر ساری چیزیں آتی جائیں گی تو پانچ سیگے ہو گئے اور سیگے ٹوٹل کے ہوتے کتنے فورٹین ہوتے ہیں 14 اب آگے کیا کرنا ہے واحد مذکر غائب ہو گیا تسنی مذکر غائب ہو گیا جمع مذکر غائب ہو گیا واحد مول غائب ہو گیا تسنیہ مونس غائب ہو گیا, غائب ہو گیا، بر... اگلا کون سا آنا ہے جمع مس غائب آنا ہے جمع معانس غائب تو کہتے یہ ہیں اور واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو ساکن کر کے نونے مفتو لگا دینے سے جمع مونس غائب دیکھیں کیا تھا فعال تھا فعال اب آپ نے جمع مونس غائب بنانا تو کیا کریں کہتے ہیں لام کو ساکن کر دو لام کو ٹھیک ہے تو کیا بن جائے گا فالنا کیا بن جائے گا فعال ساکن کریں اسی کو فعلا کو اور نونے مفتول لگا دیں تو بن جائے گا فالنا یہ چھٹا سیگا بن گیا اچھا جی اب چھٹا سیگا بن گیا اب کیا کام کرنا ہے کام بڑا آسان ہے آگے اب یہی کام آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے بنانا ہے واحد مذکر حاضر ساتواں سیگا ہے نا واحد مذکر حاضر اب کیا کرنے ہیں لام کو ساکن کریں آخری فعلا کے لام کو ساکن کریں اور تا مفتوحہ لگا دیں تو کیا بن جائے گا فعلتا فعلتا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ہم چلتے ہیں جی آٹھویں سیگے کی طرف تو آٹھواں سیگا کیا کریں گے لام کو ساکین کریں آخر میں تما لگا دیں تو کیا بن جائے گا فعال تما یعنی تسلیم ذکر حاضر اور اگر فعال لام کو ساکین کریں اور آخر میں تم لگا دو تم تب اردو میں بھی ہم لفظ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے فعال تم یہ تو بڑے احسان بات ہیں تو بہت آسان باتیں ہیں ہم کہتے ہیں نا تم تم کیا کام کر رہے ہو یہ کیا ہوتا ہے فعل تم اور آخر میں لام ساکن ہے اس کے آخر میں تا لگا دیں تو کیا بن جائے گا فعلتی اور لام کے آخر میں تما لگا دیں تو تسمیاں مونا حاضر فالتو ہاں اور لام کو ساکن کریں لام کو شاک کریں اور تن لگا دیں तुनना تو کیا بن جائے گا فالتنہ فالتوننا جمع منا سازر بن جائے گا فالتون تو یہ کتنے ہو گئے आपके آپ کے آپ کے بارہ 12 بن क्या ہیں بارہ آپ کیا کرتے ہیں اب آگے اب واحد متکلیم کا سیگا رہ گیا اور جمع متکلی والا سیگا رہ گیا تو لام کو ساکن کیا اور تاپ تاپ مضمون لگا دی تو کیا بن جائے گا فالتو فالتو اور اگر لام کو ساکن کریں اور نون الف لگا دیں آخر میں تو کیا بن جائے گا فعلنا فعلنا کہتے ہیں جیسے یہاں پہ ان سات سے یعنی ان نو سیگوں میں یہ کام کیا ایسے ہی جتنی ماضی آئیں گی وہاں پر یہی کام کریں گے جیسے اج تنابا تھا نا اج تنابا تو ہم نے کہا تھا, نے کہا تھا بنانا چاہتے ہیں تو کیسے بنائیں گے آخر کو شاکن کریں لونے مفتو لگا لیں تو کیا بن جائے گا عج تنبنا عج تنبنا تا مفتو لگا دیں گے تو اج تنب تا تما لگا دیں گے تو اج تنب تم لگا دیں گے تو اجتنب پھر لگا دیں گے تو اج تب تما اور تمنا لگا دیں گے تو اج تب تمنا اور تو زمین لگا دیں گے تو اج تب تو اور نا نہ لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا اجت نب نا بن جائے گا یہ تو بہت آسان بچوں والی باتیں ہیں یہ تو گردان آپ نے یاد کی ہوئی ہے لیکن اگر نہیں بھی آئی کوئی بات نہیں ہے. بار بار سمجھاؤں گا بار بار سمجھاؤں گا نہیں سمجھ آئی تو پوچھیں لیکن چیز میں ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یاد کرنا ہے اس کو یاد کریں گے تو کام آسان ہو جاتا ہے آپ کو گردان یاد ہوگی تو آپ کو بس یہ ہوتا ہوگا بھی کہ گردان میں نے یاد کی ہوئی ہے تو یہ سیگا میں نے ایسے پڑھا تھا تو کیا چیز لگائی ہے آخر میں اس میں فالا فا فالو فا فاطا فالا فالتو فالتوا فالتو فالتو فالتوا فالتو نہ اب آپ تسنیا مزکر حاضر میں کیا کیا آپ نے میں کہوں گا کہ جی لام کو ساکن کیا تما زمین لگا دی تو کیا بن گیا فالتو ماں بن گیا واحد محنت حاضر میں کیا کام کیا تھا میں کہوں گا جی لام کو ساکن کیا تا مقصورہ لگا دی فالتو نا تو یہ تو گردان یاد ہونے کے ساتھ تعلق ہے تو تھوڑی سی ہمت کریں گردان کو یاد کریں گردان کو یاد کریں گردان یاد ہے تو یہ خود بہت یہ سیگے بنتے جائیں گے اور بالکل یہی کام آگے بھی چل رہا ہوگا ماضی میں होता کے اندر بھی ایسی بس اس کو پڑھنے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے جیسے یاد ہے تو یہی کام کر رہے ہیں کبھی کیا لگا رہے ہیں مکتوا لگا لیں کبھی مکتوا لگا لیں کبھی مقصورہ لگا رہے ہیں وہی کام ہو رہا ہے سارا اور میں نے یہی کہا تھا نا کہ وہ پیٹرن ہے ایک پیٹرن ہے اور اسی پیٹرن کے اوپر چلنا ہے ٹھیک ہے اس کو یاد کرنا ہے تھوڑا سا یاد کریں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کریں گے ایک دوسرے شادی کو سنائے گا کہ یہ ہو رہا کیا یہاں پہ خود بخود انشاءاللہ یہ چیزیں ہوتی جائیں گی بس اتنا بہت ہے یہ اور دوں اتنا بہت ہے یا اور دون اپنی سہولت کو دیکھا کریں اپنی سہولت کو دیکھا کریں اور بالکل نہ وہ کریں پلان کو کیا کہتا ہے یا فلاں کیا کہایاں آپ نے ایک کو دیکھا کریں میری مرضی ہے میں کتنا سبق پڑھاتا ہوں تھوڑا پڑھاؤں میں زیادہ پڑھاؤں میں ایک کے چلوں گا کہ جی کتنا مکرنا ہے لیکن آپ لوگ بتایا کریں کہ بعض دفعہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کچھ ہوتا ہے آپ بتایا کریں تاکہ میں سبق کو مجھے وہ ہو جائے گا میں روک دوں سبق کو بعض دفعہ بعض طالب علم جو ہوتے ہیں دوسروں کو روکتے ہیں کہ آپ نہ مکریں تو ہر بندہ انڈیپینڈینٹ اس بتایا کرے بس پھر اتنا ہی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اتنا ہی کافی ہے اتنا ہی کر لیتے ہیں لیکن آپ لوگ کوشش کریں ہمت کریں یاد کریں اس کو یاد کریں یہ آپ لوگ یاد کریں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں میری تھوڑی سی ذرا یہ درخواست قبول کر لیں چیزوں کو ان چیزوں کو یاد کر لیں آپ کو انشاءاللہ شاء آگے بڑی آسانی ہو جائے گی آپ کو آگے آسانی ہو جائے گی لیکن اگر ابھی آپ نے یاد نہ کیا تو پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو اس لیے ابھی یاد کر لیں یہ پیٹرنس ہیں وہ پیٹرنس یاد ہوگے تو خود بخود آگے چیزیں چلتی جائیں گی ٹھیک ہے نا ان شاء اللہ بس یہ اتنا ہی کافی ہے باقی پھر ہم اس کو وہ کر لیں گے بس آج اتنا ہی باقی اگر کوئی ساتھی اس میں لیکن آپ لوگوں نے اس میں کچھ پڑھا نہیں ہوا اگر انہوں نے پڑھا ہے تو ابھی ان مطالعہ کیسے کیا جاتا ہے اس کا طریقہ آپ لوگ تو ابھی को ساتھیوں کو سمجھنا ہے بالکل جنہوں نے تھوڑا بہت پڑا ہوا ہے سرفنا وغیرہ پہلے سے پتا ہے تو مطالعہ کیسے کیا جاتا ہے اس کے متعلق ہوگی تو وہ اگر ہو سکے تو اس میں بھی کر لیں بس ابھی اتنا ہی آ جائے باقی ان پھر ہم کل کریں السلام علیکم اللہ ابھی گیارہ بجے کلاس سونی ہے گیارہ بجے کلاس ہونی ہے حادثہ والوں کا کیا ہوتا ہے عالیہ والوں کا شاید ہو سکتا ہے ہم تھوڑا سبق لیے کر لیں ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا سبق سوا گیارہ تک جاتا ہے یہ ایسی ترتیب ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ سوا گیارہ تک شروع کر لیں کیونکہ میں نے مولاندال صاحب سے بات کر لی تھی میں عمر صاحب سے بات نہیں ہو اس کی تھی میری ہو سکتا سبق چل رہا ہو پھر जो है वैसे ग्यारह बजे का टाइम था इन शाह चलो जी ठीक है सलामकम